آپ سن رہے ہیں مکتوبات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے ایک عامل کے نام تحریر فرماتے ہیں مجھے تمہارے متعلق ایک ایسے امر کی خبر ملی ہے جو اگر تم نے کیا ہے تو اپنے خدا کو ناراض کیا اور اپنے امام کو بھی غزب نہ کیا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اس مال غنیمت کو کہ جسے ان کے نیزوں کی انیوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں نے جمع کیا تھا اور جس پر ان کے خون بہائے گئے تھے تم اپنی قوم کے ان بدعوں میں بانٹ رہے ہو جو تمہارے ہوا خواہ ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور جاندار چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر یہ صحیح ثابت ہوا تو تم میری نظروں میں زلیل ہو جاؤ گے اور تمہارا پلہ ہلکا ہو جائے گا اپنے پروردگار کے حق کو سبق نہ سمجھو اور دین کو بگاڑ کر دنیا کو نہ سمارو ورنہ عمل کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے دیکھو وہ مسلمان جو میرے اور تمہارے پاس ہیں اس مال کی تقسیم میں برابر کے صدار دار ہیں اسی اصول پر وہ اس مال کو میرے پاس لینے کے لیے آتے ہیں اور لے کر چلے جاتے ہیں